بسم اللہ, الرحمن الرحمن اللہ, اللہ علیہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مسلم صاحب تمام برادر فضائل اہل سلسلہ درس جو ہے فضائل سلسلہ درسہ کتاب سپین سی فضائل العمع میں سے درس نمبر سینتیس حضرات کے مبارک قونتہ سے پہنچانے کی فضلت حاصل کروں سینتیس ہانجی تھرٹی سیون اور مجموعی درس نمبر تراہتر ہے ایسے پہلے کی کتابوں کو ملا تو اس میں جو حدیث عالموں کی مبارک آن تک پہنچا رہا ہوں حدیث نمبر اٹھاسٹھ یعنی سکسٹی ایٹ کا ترجمہ عالوں کی مبارک آن تک پہنچا رہا ہوں یہ حدیث جو ہے نہایت مشہور اور معروف حدیث ہے عالم اسلام میں سلسلہ صنعت کے لحاظ سے سب سے زیادہ وہ حدیث جس کے سنت زیادہ ہے اور عالم اسلام کے حدیث کی بڑی کتابوں میں عالم سنت کے سیاست سطح میں سے بھی اہم اہم کتابوں بہاری شریف مسلم نسائی وغیرہ ان سب میں آئی ہوئی ہیں اولا تشب اس کتابوں میں آئی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ وہ حادثی جس کو اصحاب رسول میں سب سے زیادہ نے نقل فرمایا اور سب سے زیادہ حدیث سلسلے کے کی سے مست ترین حدیث اس سے زیادہ وادی جس کا سب سے زیادہ سنت تو کوئی حدیث نہیں ہے اور یہ حدیث پامبر صحم نے بہت سے موارد میں آپ نے فرمایا ہے اس حدیث کی اہمیت کی وجہ سے اور امت کو بار بار اس اس کے اندر دو حقیقت بیان ہوا ہے ان دو حقیقتوں کے بارے میں بار بار آپ نے امت کو آگاہ فرمایا اور آپ کو چونکہ اپنے بات امت کے بارے میں آپ فکر مند تھا کہ آپ کے بات امت کے لیے جو ایسی چیزیں دے کے جاؤں کہ مت اگر ان پر عمل کرتے رہیں ان کو تھامے رکھیں تو مت ہرگز کو گمراہ نہ ہو جاوے تو اس کے لیے آپ نے بار بار امت سے کہا میں تمہارے درمیان دو گران بہا چیزیں ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں انتہائی ثقیل اور ثقلین سے ہے شکل نہایت ہی وزنی ہن ہاں چیز نہایت ہی دو وزنی چیز میں امت کے درمیان چھوڑے رہا ہوں اور امت تو آپ بھرما لیں اگر تم لوگوں نے ان دو وزنی چیزوں کو تھامے رکھا اور ان دونوں سے متمسک رکھا ان دونوں کی تعلیمات کی روشنی میں اگر تم لوگ جو ہے ایک جو زندگی اور تمہاری تمام اجتماعی انفرادی اور خاندانی زندگی اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا تو تم لوگ ہرگز گمراہ نہیں ہو جائیں گے میرے بات آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک جو ہے دوسرے سے بڑا ہے اور ان میں سے ایک جو ہے اللہ کی کتاب ہے یہ جو کہ ایک ایسی رسی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے مزا آسمان سے لے کر زمین تک اس کا اکشرا آسمانوں میں اکشرا زمین پہ ہے جو کہ قرآن پاک ہے دوسرا جو ہے عام ترین چند جو اللہ کی پیارے نبی نے امت کو دیکھے گیا کہ قرآن کی حقیقی مفصر کی حیثیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حادث کے حقیقی امین اور قرآن پاک کے حقیقی امین اور امت کو رس اللہ کے بعد آنے والی تمام خدموں میں ان کو ان سے بچا کر سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے سیدھے راستے کی انہیں رہنمائی کرتے رہنے رہنے کے لیے جن ہستیوں کے رہنمائی فرمائے وہ الوید علی وسلم ہونے کو آپ نے بار بار اس حدیث مبارک کے ذریعے سے اور اس جیسے اور حدیث سے نے بیان فرماتا رہا لہٰذا یہ حدیث حدیث ثقلین کے نام سے بہت مشہور اور معروف ہے حدیث کی کتابوں میں ہاں جی اور اگر آپ آج کل نیٹ پر بھی جو ہے اس حدیث کو تخلیق کریں تو آپ حدیث ثقلین کے عنوان سے اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو یہ حدیث سے ملے گا علیہ السلام کی کتنی کتابوں میں ہیں اس کا بھی آپ کو اندازہ کم ویش ہوگا تو یہ حدیث انتہائی مستند حدیث ہے لہٰذ حدیث اس حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ جس طرح صحاب رسول کو ہر ایک کو اپنے بعد کی خلافت کا انہیں فکر ہوا ہاں جی کیا ہوا کہ نے خود کے بعد جو ہے امت کو فکر ہوا انہوں نے جس طرح ہاں ایک نظریں کے اندر جذاب کو خلافت کے لیے چنے صاحب وغیر کو اپنے بعد خلافت کا فکر ہوا امت کی رہ باری کہ عمر کو اپنے جانشین بناتے تو عمر کو اپنی بعد امت کی راہ, امت کی راہ کا فکر ہوا اور انہوں نے شعرا بنایا تو اسی طرح جو ہیں اور اسی طرح سے راہبریت کے مسئلے کو حال کیا تو کیا یہ ہو سکتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم اپنے بات جو ہے امت کی راہبریت کا آپ کو کوئی فکر نہ ہو جب کہ آپ نے ایک ایک چیز کا حکم بیان فرمایا یہاں تک حکم بیان فرمایا آپ کے ہاں جی کسی کے جو ہے ہاتھ پہ تھوڑی سی خراش بھی آ جائے ہاں جی تو اس کی دیت تک بیان فرمایا ہاں جی زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں آپ نے بیان فرمائے اور اپنے بات امت پر آنے والی اور امت کی رہبریت جو سب سے اہم ترین موضوع اس سے بڑھ کر امت کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے موضوع نہیں اس کے بارے میں آپ کچھ نہ کہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اس لیے یادیث اور جیسے دوسری تمام عادیت جس میں بار بار رسول نے امت کو اس بات پر رہنمائی کیا کہ اہل ویت تھی بعض حادث میں علیہ السلام کا خاص طور پر نام لے لیا کہ علی ہی میرا خلیفہ علی میرا وسیع علی میرا وارث ہے علی میرے جو ہے بعد میں قرآن کا مفسر ہے مبین ہے بیان کرنے والے میرے دین کا مبین ہے میرے دین کا امین ہے میرا ہاں جی نے اس طرح جو ہے من کو مولا کے ذریعے قدیر کے ذر سے رسول اللہ نے علیہ السلام کو خاص طور پر بیان فرمایا اور اس کے بعد جو باقی عئیمہ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے کتنی عادیث مت کتابوں میں عمل فرمائے علائی میں اس نے اشرف اور ما کو نقوبۂ بنی اسرائیل امام بارہ ہوں گے بنی اسرائیل کی جو ہے سرداروں کے عادت کی عادت کے مطابق نقیبوں کے تعداد کے برابر اس طرح آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امت کو رسول اللہ کی بات رحبریت کا جو ہے خوب واضح طور پر آپ نے رہنمائی فرمایا ہوا ہے اور اسی لیے جو امت جو ہے امت میں سے کوئی بھی اہلیت کے بارے میں کوئی کسی کا بھی برا نظر نہیں ہے تمام امت اہلیت کی عظمت کو کا معترف ہے الوید پر ہر تمام مسلمان الودیت پر اپنی نمازوں میں اعلی رسول پر درود بیچتے ہیں اپنے جمعے کے خودوں میں آل رسول پر درود بیچتے ہیں, ہیں ان کا علمی مقام ان کا روحانی مقام سے کسی کو اختلاف نہیں ہے یہ سب اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ یہ حستیاں اس کے امام ہیں رہبر و رہنما ہیں تو اس لیے یادیت کا تجمہ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں ان ابی سعید الخری جو کہ نہ مصنط صابی رسول اللہ کا آپ ہیں اور رسد السن فرمایا نے فرمایا خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے مخاطب کر کے آپ نے بیان خط فرمایا اپنے خطاب میں امت سے خطاب کیا فقال فرمایا آیو الناس اے لوگوں چونکہ آپ نے یہ حدیث مبارک جو ہے آپ نے اپنے حجرت الوداع کے الفات کے خطبے میں بھی آپ نے فرمایا ہے اس سے پہلے بھی بہت سے موقع پر آپ نے فرمایا ہے تو یہ عدیز جو ہے حضیۃ الوداع کے خطبے کا بھی حصہ ہے فرماتے ہیں آیو النوازی لوگوں ان نے ترک تو حکم بے شک میں میں نے چھوڑا ہے چھوڑ رہا ہوں نہیں میں نے چھوڑا ہے تمہارے دن میں شکلے دو باری چیز دو گران بہا چیز خلی ہاں جی میرے جانشین کی حیثیت سے ان احس تم بھی تم نے ان دونوں کو تھامے رہا تو لندضل و بازی تو تم لوگ ہرگس ہرگز گمراہ نہیں ہو جائیں گے میرے بات عہد و ان دونوں میں سے ایک اکبر و مینالآخار ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بہت ہی بڑا ہے عظمت والی ہے ان میں سے ایک کیا کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ حبل و ممدود نے کہ ایسی رضی ہے جو کھینچا ہوا ہے پھیلا ہوا منا سما آسمان سے زمین تک یعنی اس کتاب کا ایک شیرا اللہ کے پاس ہے ایک شیرا تمہارے پاس ہے اس کتاب پر عمل کرو اس کے فرمودات پر عمل کرو اس کو سینے سے لگاؤ اس پر عمل کرو تو تم ضرور اللہ تک پہنچو گے دوسرا جو ہے وہ عطرتھی میرے عطرت ہے میرا البیت ہے یہ اور مجرت ہے ہم اہلبیتی میرے عطرت کون ہے وہی میرا البیت ہے اور یہ دونوں جو ہے یہ میرے اطراط جو ہے میرا البیت ہے یہ اور قرآن ہیں یہ دونوں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اور ان دونوں کو جب تک تم تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اور یہ دونوں لَ یافترقہ یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوگا عطا یریدا علیہ الحوض یہاں تک کہ ہو جکو سب پہ میرے پاس نہ پہنچے وہاں تک یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے اس لیے اللہ نبی نے اور بھی حدیث میں علی بھارن کے بارے میں خاص طور فرمایا علی المال قرآن والرآن مال علی فرمایا علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ فرمایا کیوں چونکہ پیامبر نے بھی فرمایا تھا کہ یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوگا لہٰذا نہ قرآن علی سے جدا ہوگا نہ علی قرآن سے جدا ہوگا یہ عالیہ کے بارے میں فرماتے تو یہی چیز حسن کے بارے میں بھی حصین نہ حسین قرآن سے جدا ہوگا نہ قرآن حسین سے جدا ہوگا نہ قرآن حسن, نہ قرآن حسن، نہ علیہ السلام جدا ہوگا نہ حسین سے نہ زہرا سے جدا ہوگی نہ زہرا قرآن سے اس طرح تمام علم علیہ السلام میں سے کوئی بھی قرآن سے جدا نہیں ہے اور نہ قرآن ان سے جدا ہے یہ تمام حسین قرآن ناطق ہے قرآن کا عملی تفسیر ہے کوئی اس و مد میں سے قرآن میں جو ہے قرآن کا عملی تفسیر عملی نمونہ پریکٹیکل جو ہے قرآن پر سو فیصد عمل کرنے والے ہستیاں اگر اس امت میں سے ڈھونڈا جائے تو آپ کو یہی ہشیاں ملیں گے یہی چار تمازمین علیہ السلام ملیں گے یہی آئم آہلود علیہ السلام ملیں گے اور اسی لیے امت میں سے امت محمدی میں سے تمام مسمان ان فیکوں میں اختلاف ہونے کے باوجود ان ہستیوں کی ہر ایک نے اپنے اپنی کتابوں میں تمجید کیا ہے ان کے فضائل بیان کیا ہے ان کے عظمت کو بیان کیا ہے ان کے علمی روحانی معنوی مقامات کا معترف ہوا ہے اور تمام مسلمان اپنی نماز میں تشدد کے نماز اندر جو ہے درود محمد آل محمد پر درود بیچتے ہیں اپنے جمعے کے خطبوں میں جو ہے ایک رکن کے حیثیت سے محمد آل محمد پر درود بیچتے ہیں یہ سب اس حقیقت کی دلیل ہے کہ ان کے عظمت کے سامنے عظمت کو تمام مسلمان معترف ہے اور یہی ہستیاں اس لیے جو ہے یہی حادثیاں امت کے رہبر اور رہنما ہیں ہدایت جو ہے انہی کے دامن تھامنے سے ملتا ہے اور قرآن کے دامن تھامنے سے ملتا ہے لہٰذا امت کے لیا پمبر نے جو چیز رسول اللہ کے بعد جو چیز جو ہے ہمیں ہمارے ہدایت کے لیے ہمیں سر سے پر قائم رہنے کے لیے جو چیز ہمیں عطا فرمائے وہ قرآن اور اہلب ہے میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور اہلبت دونوں سے کماق و متمسک رہ گئے ہاں جی دونوں دونوں کی تعلیمات کو لے کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن کو بھی سینے سے لگا رہنے کی اور بید کو اس سے بھی مدت اور محبت کرتے ہوئے ان کی نورانی تعلیمات ان کی سیرت طیبار پر چلنے کی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے آمین عرب لانے